السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثناء اللہ وحدہو لا لاشریک کے ذاتِ اقدس کے لیے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بہنوں آج سے ہم انشاءاللہ شاء قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے کیونکہ اس کی توفیق اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اس قرآن کو اس قرآن کے ترجمے کو ہمارے لیے آسام بنا دے اور ہمارے دل و دماغ کو اس قرآن کے لیے کھول دے ہمارا شرع صدر فرمائے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہت تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ بتا دیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے مصروفیت بہت زیادہ ہے اس لیے ہمارا جو سبق کا طریقہ کار ہوگا وہ یہ کہ قرآن پاک کی آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا اور قرآن پاک کی مختصر تفسیر بہت ہی مختصر تفسیر ہم کریں گے قرآن کی آیت کی اتنی اتنی سی تفسیر کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے تو عزیز بہنوں ایک بہت ہی اہم بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ خود بھی پڑھیں اپنی دوستوں کو اپنی بہنوں کو بھی بتائیں ان کو بھی سینڈ کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی جو اور لوگ بھی کام کرتے ہیں تو انہیں بھی اس بندے کو بھی ثواب ملتا ہے اسی طرح دین کا جو کام ہے اس میں بالکل بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی دوستوں کو بتائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی آڈیوز آگے سینڈ کریں بلکہ آپ خود بھی محنت کریں خود اپنی آواز میں اپنے الفاظ میں دین کا کام کریں لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں ہمارے ہم معاشرے میں بہت عجیب سا ذہن ہے کہ جو بندہ مولوی بن جاتا ہے باقاعدہ درس نظامی کیا ہو قرآن پڑھا ہو اس کی تعلیم مکمل ہو تو وہی تبلیغ کر سکتا ہے وہی آگے پہنچا سکتا ہے ایسی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیگو انی ولو آیا اگر ایک بھی آیت ہے تو وہ بھی تم آگے پہنچاؤ اسی طرح آپ اپنے ذہن میں یہ والی بات لے کے نہ آئیں اگر ایک آیت ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے آپ آگے اپنی دوست کو اپنی بہن کو اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ بڑھ چڑھ کے دین کے کاموں میں حصہ لے سکیں اور جو بھی آپ پڑھیں وہ آگے آپ اپنی دوستوں کو اپنی بہنوں کو بتا سکیں اور انشاءاللہ شاء قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم جو بھی پڑھیں اس پہ عمل بھی ہو جائے کیونکہ عمل کے بغیر انسان بیکار ہے عمل کے بغیر کچھ نہیں علم جتنا مرضی پاس ہو جب تک عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں بننے والا آخرت اگر سمرے گی علم کی وجہ سے نہیں عمل کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب تک پہلی آیات پہ عمل نہ کر لیتے ہم آگے یاد نہیں کرتے تھے اور ہمارا ذہن کیا ہے بس جلدی جلدی پڑھتے جائیں عمل ہو یا نہ ہو عمل کی طرف ہمارا خود کا ذہن نہیں رہا علم حاصل کریں اگرچہ تھوڑا حاصل کریں لیکن اس پہ عمل ہونا ضروری ہے چلیں اللہ کا نام لے کے ابتدا کرتے ہیں آج میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں فعض قرآ القرآن فستا اضب اللہ منشنر کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ نے بھی ہمیں دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث ثابت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان مردود کی سے پناہ مانگنی چاہیے ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ آؤ بنشّی من منحمز ہی ونفی ہی ونف سے اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے وسوسے سے اور اس کے تکبر سے اور اس کے جادو سے اگر کسی بندے کو غصہ ہے تو وہ اگر پڑھے آودہ منشیۃم تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اسی طرح اگر کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے تب بھی اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے اللہ انی اعوذ ظبی من الخب صخبائش اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے خود کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آرو ذبی کلیمات اللہ تا مات من شر ما خلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات صبح و شام پڑھ لیتا ہے پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں اگر آپ پڑھ رہے تھے قرآن پاک درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا کوئی کام یاد آ گیا یا کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا قرآن پاک کو بند کریں اس کی بات سنیں اور جب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کریں تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو تب بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھی جائے سوائے صورت برات کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فرق نہیں پہچانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ صرف قرآن پڑھتے ہوئے ہی نہیں بلکہ اس مسلمان کا اپنی زندگی کے دوران جو بھی کام ہو ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ کہے کیونکہ بسم اللہ کہنے سے اس کے کام میں برکت آئے گی اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اس کی حفاظت کا سبب بنے گا بسم اللہ پڑھنا اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اپنے آپ کو حقیق سمجھنے لگتا ہے شیطان رسوا ہو جاتا ہے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے جو بھی کام کریں ہر کام سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں وضو کرنے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے سونے سے پہلے جو بھی کام کرتے بسم اللہ لازمی پڑھیں کیونکہ ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا آصرا وہی ہے جب ہم کام کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے اپنے مالک کے نام سے ابتدا کریں گے تو اس کام میں ہمارے مالک ہمارے خالق کی مدد لازمی شامل ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے بہت پیارا ترجمہ ہے اروض میں پناہ میں آتی ہوں بلا اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے تیرے حوالے کرتی ہوں تیرے حفاظت میں آتی ہوں تو مجھے پناہ دینا شیطان مجھے کچھ نہ کہہ سکے شیطان کی شر سے میں بچی رہوں آوض میں پناہ میں آتی ہوں بلا اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمن جو بڑا مہربان اوررحیم نہایت رحم والا ہے الرحمن الرحیم کے حوالے سے انشاءاللہ شاء الفاتحہ میں اس کی تفسیر میں کروں گی اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو تفصیر ہوگی وہ بہت ہی مختصر ہوگی اس لیے آپ بہنیں لازمی آڈیو کو سنیں انشاء اللہ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ ہوگا ایمان تازہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو ہماری مدد فرمائے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے وہ آخر ان الحمد رب العالمین